سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام احمد و وصحبی وبارک وسلم دوزخ اللہ تبارک و کے جلال اور غضب کا مصر اس میں ایسی ایسی تکالیف اور ایسی سزائیں ہیں کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا جس کو سب سے جہنم کا ہلکا عذاب دیا جائے گا تو وہ بھی سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ دیا جا رہا ہے جس کو زیادہ دیا جائے گا اس کا حل کیا ہوگا جہنم کے اندر کفار جائیں گے جو کفر کے حالت میں مریں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جنت میں صرف مسلمان جائیں گے ہاں جہنم کے اندر بھی مسلمان جائیں گے جو نافرمان ہوں گے اللہ رسول ناراض ہوگا وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور ہر ایک کو جہنم سے ڈرنا چاہیے ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے استقفیل اللہ وہ ہم ڈرتے نہیں اور جنت کی امید لگا کر بیٹھے نماز پڑھتے نہیں روزے رکھتے نہیں ہیں زکا دیتے نہیں ماں کو تنگ کرتے باپ کو ستا ہیں، شرابیں پیئیں نشے کریں داڑیاں مڑائیں سنتوں سے ریاں کریں ناچ گانا دیکھیں وعدہ خلافی کریں اور طوفان بدتمیزی مچائیں کل کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور پھر بھی امید لگائے بیٹھیں گے ہم تو جنت میں جائیں گے اللہ کی پنا اللہ کی پنا تو جہنم سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جہنم سے اللہ تعالی کی پناہ بھی طلب کرتے رہنا چاہیے النار ہوما جرنی من النار اللہم جرنی منار من ہوما جرنی من النار جہنم میں ایک کنواں ہے اس کا نام ہے فلق فے لام کوف اور قرآن پاک میں اس کا ذکر تیسرے پارے سورہ فلک کی آئٹ نمبر ایک میں ہوتا ہے کل بل فلک تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے میرے اکالی فلاط اسلام نے فرمایا جامع صغیر حدیث نمبر 8464 فلک جہنم میں ڈھکا ہوا کنواں ہے فلک تفسیر دور منصور میں ہے جہنم کی طے میں ایک کنواں جو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے جب اسے کھولا جائے گا اس سے آگ نکلے گی اور اس کی گرمی کی شدت ایسی ہے کہ جہنم چلانے لگے گی جب اس سے گرمی خارج ہوگی آگ نکلے گی تو جہنم بھی چلا اٹھے گی اللہ کی پناہ حضرت سئینا امر بن آبا صاحب نبی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آقا علیہ سلاۃ اسلام نے ہمیں نماز پڑھائی تو قل اعوذ برب الفلق پڑا پھر فرمایا اے ابن آبا کیا تو جانتا ہے فلک کیا ہے عرض کی اللہ عزوجل اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے صحابۂ کرام دیکھیں کیسے ادب اور احترام والے تھے اللہ رسول بہتر جانتے یہ صاحب کرام کا انداز تھا اللہ رسول نے غنی کر دیا اگر ہم یہ کہتے ہیں تو کیا حرج اللہ رسول جانے اللہ رسول خیر فرمائیں برحال عرض کی اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک کنواں ہے اس کا نام کیا ہے فلک فلق نامی جہنم میں کنواں جب جہنم بھڑکتی ہے تو اسی کے سبب بھڑکتی ہے اور جہنم اس سے اس طرح تکلیف پاتی ہے جیسے آدم کے بیٹے جہنم سے تکلیف پائیں گے اللہ حکبر حضرت سینا کا احبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں توریت کے بھی عالم تھے اور انجیل کے اور قرآن پاک کے بھی عالم تھے ایک عبادت خانے میں گئے تو اس کی خوبصورتی دیکھی کہ بہت اچھا کام ہوا ہے بہت خوبصورت عمارت ہے تو پھر فرمایا کہ اس نے یعنی اس عبادت خانے نے اس کنیسا نے قوم کو گمراہی میں ڈالا میں تمہارے لیے فلک کو پسند کرتا ہوں لوگوں نے کہا فلک کیا ہے فرمایا جہنم میں ایک مقام ہے جب اسے کھولا جائے گا اس کی گرمی کی شدت سے جہنمی چیہوں پکار مچا دیں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ یہ تفصیلیں تبری میں لکھا ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دمشق میں ملک شام سیریا جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایک صحابی رسول تشریف لائے لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول تھے ان کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان کو دنیا کی مشغولیت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا ان کے پیچھے فلک نہیں ہے لوگوں نے پوچھا حضور فلک کیا ہے تو سہلیہ رسول رضی اللہ تعالی نے فرمایا دوزخ میں ایک کنواں ہے جب اس کو کھولا جائے گا تو آگ کی تیزی سے جہنمی چیخیں گے چلائیں گے اور بھاگنے لگیں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے امانتا فرما دے امیر اللہ سنت اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں کیا ہمیں پتا ہے جہنم کیا ہے ہمارے بچوں کو پتا ہے جہنم کیا ہے بتانا چاہیے سکھانا چاہیے ڈرانا چاہیے تاکہ ابھی سے ان کے ذہن میں آئے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں بچوں کو کھلونوں کا بڑا شوق ہوتا ہے تو ترغیب دلائیں کہ جنت کے اندر تو اڑنے والے گھوڑے جنت کے اندر تو ایسے اونٹ ہوں گے ان کا شوق پیدا کریں اور جہنم کی سزائیں بتا کر ڈرائیں کہ جو نافرمانوں کو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنے غم ہیں جتنی پریشانیاں جتنی ٹینشنیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں گھبراتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں مستریب ہو جاتے ہیں وہ ساری پریشانیاں وہ ساری ٹینشنیں اور ساری بیماریاں خطرناک بیماریاں مولک بیماریاں بڑی بڑی بیماریاں کسی ایک شخص میں جمع کر دی جائیں مثلا ہیپٹائٹس سی اس کو کینسر بھی ہے یہ نابینا بھی ہے یہ گونگا بھی ہے یہ بہرا بھی ہے اس کو بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے یہ اپاہج بھی ہے یہ فالج زدہ بھی ہے ساری بیماریاں چکن گونیاں بھی ہو گیا اس کو اس کو ڈینگی بھی ہو گیا ہے ساری بیماریاں ہو گئی ایک شخص کو دنیا کی ساری تکلیفیں ساری بیماریاں کسی ایک شخص میں جمع کی جائیں اس کو اذیت کتنی ہوگی شخص کو جتنی ازیت اور تکلیف ہے اس سے کہیں بڑھ کر جہنمی کو تکلیف ہوگی جو جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس کو عذاب اور تکلیف اس سے بھی زیادہ ہوگی دنیا کی تکلیفوں میں انجام کے مر جائے گا وہاں موت بھی نہیں آئے گی یہاں آدمی شدت غم کی وجہ سے شدت غم سے شدت تکلیف سے ہوش ہو جاتا ہے وہاں ہوش بھی نہیں ہوگا بےشی بھی نہیں چھائے گی موت بھی نہیں آئے گی اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اللہ ہوما جرنی مینندار او ہوم جھرنی مینار ام من النار آمین جہنم میں وادیاں اور کنویں بھی ہیں تو جہنم میں پہاڑ بھی ہیں ماؤنٹین کہتے انگلش میں مگر وہاں کے جو پہاڑ ہیں آگ کے پہاڑ ہیں اللہ کی پناہ کیسے ہوں گے یہ تو جو جائے گا اسی کو پتا چلے گا اللہ ہمیں بچائے اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں جہنم کا ایک آگ کا پہاڑ اس کا نام ہے سعود سعود آئن دال اس میں جہنمیوں کو چڑھایا جائے گا گرایا جائے گا یہ عذاب کی صورت ہوگی اور جہنم کے اس آگ کے پہاڑ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ انتیس سورہ جن میں ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا جو قرآن سے منہ پھیرے جو توحید سے منہ پھیرے جو اللہ کی یاد سے عبادت سے منہ پھیرے اسے توبہ سکفیر اللہ سعود کے پہاڑ پر چڑھنے اترنے کا عذاب دیا جائے گا اور اس کی یہ شدت عذاب کی دم بدم بڑھے گی یہ سورہ مدثر۔ پارہ انتیس کی آئی نمبر سترہ میں ارشاد ہوتا ہے سر ہک ہعود قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤ تو سعد اور سعود یہ ایک ہی پہاڑ کے دو نام ہیں. جہنم میں بہت عظیم پہاڑ ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے جب بھی جہنمی اس آگ کے پہاڑ پر ہاتھ رکھے گا اس کا ہاتھ پگھل جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعلن فرماتے ہیں سواد سواد یا سعود یہ ایک ہی پہاڑ کے نام ہے جہنم میں ایک چکنا پتھر ہے دو زخی کو اس پر چڑھایا جائے گا چڑھ نہیں سکے گا بار بار پھسلے گا اس کو زنجیروں سے باندھ کر آگے سے کھینچا جائے گا اور پیچھے سے لوہے کے ہتونے مارے جائیں گے پھر جب جہنمی اس چکنے پتھر کی چوٹی ٹاپ پر پہنچے گا اس کو اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے گا پھر اس کو دوبارہ اس پتھر کے اوپر چڑھنے کا پابند کیا جائے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا تفسیر کبیر میں یوں لکھا ہے اور اس کی بلندی کتنی ہے پہاڑ کی دوزک کے سعود نامی پہاڑ کی اس کی بلندی ہے پچاس سال کی اللہ کی پناہ میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا المعجم الاوسط حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تہتر ڈبل فائیو سیون تھری سعود یہ جہنم میں آگ کا پہاڑ ہے جہنمی کو اس پر چڑھنے کا پابند کیا جائے گا جب وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے گا اس کا ہاتھ پگل جائے گا جب اٹھائے گا دوبارہ صحیح ہو جائے گا اسی طرح جب وہ اپنا پاؤں رکھے گا پاؤں پگھل جائے گا جب وہ اٹھائے گا تو درست ہو جائے گا اور ترمیزی شریف میں ہے دو اس پہاڑ پر ستر سال چڑھے گا وہاں سے گرے گا ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا اور تفسیر ابن رجب میں ہے سعود جہنم کے چٹان کا نام ہے جس پر کافر اپنے منہ کے بل کھسڑتا ہوا جائے گا اور تفسیر کرتوبی میں ہے کہ سعود ایک ملائم چٹان ہے جس پر ولید بن مغیرہ کو چڑھنے کا حکم دیا جائے گا یہ بدبخت کون ہے یہ کافر جبھی تو بدبخت کہہ رہا ہوں یہ وہ کافر ہے جو غصہخ رسول تھا بہت سخت کافر یہ بہت سخت غصہ رسول تھا اور سورہ قلم نے اس کے دس عیب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کیونکہ اس بد نے بارگاہ سالت میں غصاخی کی اور آپ کو ماض مجنون کہا تھا اس نے وہ بات کہی جو میرے اکالی علیہ تو اسلام میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دس عیب بیان کیے جو اس میں واقعی موجود تھے سور قلم پڑھیں آپ اس کی ابتدائی آیات پڑھیں صراط الجنان کی دسویں جلد بھی ماشاء آگے اس میں پڑھیں آپ کو پتا چلے تو اس بد بخت کافر کو اس سعود نامی پہاڑ پر چکنے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا جب بلندی پر پہنچے گا پھر جہنم میں گرا دیا جائے گا اور جہنم کی گہرائی تک پہنچنے تک ہزار سال تک گرتا رہے گا اللہ کی پناہ ہر ستر دنوں میں اسے ایک بار جلایا جائے گا پھر نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا تو یہ چڑھانا اتارنا یہ ان کا عذاب ہوگا اللہ ہمیں جہنم سے بچائے جہنم میں جانے کا بہت بڑا سبب کیا ہے کفر شرک بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے اور بہت سارے اسباب ان کتابوں میں لکھے ہوئے ان کو پڑھیں مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال اس مختصر کتاب میں بھی ہیں یاد رکھیے کفر شرک اور اس کے علاوہ مسلمان کو قتل کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے بدکاری لیواتت چوری شراب نوشی جوا سود جادو یتیم کا مال کھانا کسی پر بدکاری کی توہمت لگانا ماں باپ کو ستانا جھوٹی گواہی غبت چغلی امانت میں خیانت کم ناپ تول اور بہت سارے اس میں لکھے ہوئے اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اس کو پڑھیں اور جہنم سے ڈریں اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری فرمائیں اللہ میں نصیب فرمائے آئے بارگاہ رسالت میں پھر فریاد کرتے ہیں لیکن لے کے چلے پا کرمین امین امین, آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علی وسلم